رحمن الرحمن الرحیم اللہ صحمۃ اللہ محمد السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بادشاہ باقی تو شامی خرآن گرانی برادرہ سب کو اور شم السلام کرتے ہیں ہمارے سلسلہ درخت شریف میں سے در نمبر چار سو چھسٹھ اولی ایک سو آٹھ ہے چار سو چھیاسٹھ شروع سے درست کی تعداد اور ایک سو آٹھ اور کا نمبر ایک اس میں آج جو ہے اور فتح کے شاول ملکن جبار میں سے چالیسواں لا الہ الا اللہ اور اس کے ساتھ تھوڑی سوری والد اللہ کے آسم آلوچنا ہے تو آج کے درست یہ ہے چالیسوان لا اللہ لا الہ الا اللہ خیر ل یہ مقدس دعا جملہ ہے ہاں جی لا نہ کوئی معبود کوئی پرش لگر سوائے اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عقد ہی عبادت اور پرشش کے لائق ہے اس کے سوا کوئی بھی اس کا میں وہ جتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو ہاں سب اللہ کا مخلوق ہے مرزوخ ہے محبوب ہے اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے سب اللہ کا سراپا جو ہے محتاش اللہ کے رحمت کا فقیر ہے خیر و راضقین خیر کے معنی والوں کو پہلے بھی بتا دیا بہتر زیادہ بہتر بہت بہتر, اچھا بہتر اچھا بہت اچھا یہاں دعا میں یہ معنی زیادہ مناسب ہے اور اس کی تفصیلی بات جو ہے لا لا اللہ خیر الناظرین کے زیر میں جو کہ غال نمبر چھتیس عالم کو بیان ہو گیا اب خیر و راضقین اور جو ہے اس میں فائل کا سگا ہے رازقین اس کی جمع ہے جو مذکر سالم ہے مضافل برائے خیر ہونے کی وجہ سے مجرور ہیں جیسے رازقین یا کے ساتھ ہے ورنہ رازقون ہونا تھا اور اس کا فعل رضا کا یا رزق و رزقن ہیں یہ اس کا فعل مزہ رزقن اور اس کا معنیٰ ہے رزق بہم پہنچانا ہاں جی؟ اور رزق کا یعنی رزق پانا روزقا ہو تو مشہور پڑے تو رزق پانا اور اضا کا یاد غریض کا رزق بہ ہم پہنچانا ہے رزق پہنچانا ہے اور رزق ان اس کی جمع ارزاق ہے رزق ان جو اس کی جمع ارزاق میں من روزی آب و دانا یہ معنی بھی کیا ہے ہر قابل انتفاط چیز اس کو رضق کہا ہیں خیر و بلائی ہر قسم کے خیر و بلائی عرس و بھی رزق کہا ہے القام و جدید میں ہاں جی تو رزق جو ہے جو جاری ہو ہاں جو جاری ہو خواہ دنیاوی ہو یا غروی ہاں جی؟ اور رزق بے معنی نصیبہ حصہ معین جسے فوجی راشن وغیرہ بھی کہا جاتا ہے اور کبھی اس چیز کو بھی رزق کہا جاتا ہے جو پیٹ میں پہنچ کر غذا بنتی آتا سلطان اور الجنود معنی کیا ہے ان بادشاہ نے فوج کو راشن دیا تو اس مثال میں رزق بیمانی معنی نصیبہ اور غذا دونوں ہیں تو آگے فرماتے ہیں رزق بیمانی علم علم آیا ہے رزق بیمانی علم مال و جا سب کے معنی میں آتی ان تمام معنی میں آتی ہیں اور رزق تو علم یعنی علم آتا ہوا قرآن پاک میں ہیں وانفق میں مہ رضاغ ناکم القبل یات ہضمو ہاں یعنی جو کچھ مال و جا اور علم ایک چیز نہیں وانفک و مہرضاغ ناخم ہم نے جو تمہیں دے دیا اس میں سے خرج کرو ہاں جی تو یہاں پر اللہ نے جو کچھ میں سب چیزیں جاتی ہیں یعنی جو کچھ مال و جاہ اور علم ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے سرخ اور اللہ کے راستے میں قامت کے دن آنے سے پہلے اسی طرح اماں رضا نا ہمقون ہاں جی اور پہلا پارے میں جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے رائے خدا میں شرف کرتے ہیں اس حایت میں بھی ریض ویواری آم ہے اور مال و جاہ علم تینوں کو شامل ہے اماں رضا نامین میں بھی ہاں جی ریض ہے اور مال و جاہ یعنی اقتدار علم تینوں معنی میں ہیں فلو من طیبات مہاراض ناکم قرآن پاک میں اور ہم نے تم کو عمدہ اور پاکزا ہاں جی روزیاں جو ہے دی ہیں تو اسے شوق سے کھاؤ تو رض بیمانی حصہ و نصیبہ جیسے یاد ہے و تج الر ہاں جی انکم یو کا زبون انکم یو کا ذبون و انکم تک زیون یعنی میں اس آیت میں جو ہیں رزق کے معنی حصہ اور نصیب آ مطلب یہ کہ نعمت علاقے کی تہذیب کو تم نے اپنا حصہ بنا لیا تاج نے تم لوگ قرار دیتا اور رزق حکم اپنا حصہ اور نصیب انکم تو کا یہ کہ تم نے اللہ کی نعمتوں کو جڑ لاتے ہو اسی جڑلانے کو تم نے اپنے لیے جو ہے اپنا حصہ اور نصیب بنا لی اس طرح وہ حصہ مائیں حکم اور تمہارا رزق آسمان میں ہے تو شاید کے سلسلے میں بات نے کہا کہ رزق سے مراد بارش ہے یعنی ہر ز حیات کے لیے باعث حیات چونکہ بارش جو ہے ہر ز حیات کے لیے بارش باعث حیات ہیں تو یہاں جو آسمان میں تمہاری ذک یعنی مراد بارش ہے اور کبھی رزق سے مراد کھانا ہے چنانچہ چاہیے پھل یاد ہے کم برض ہو اصاؤ آپ کے بارے میں ہاں جی تو تم کوئی جا کے جو پاکیزہ رزق تھوڑا لے کے آ تو اس میں جو ہے بے قدر ضرورت کھانا تمہارے لیے لے آئے یہ تو ہی شاید میں رزق سے مراد تعام ہی ہے جو انسانی غذا بند ہے اور کبھی رزق بے معنی تمام غذائی اشیاء مراد ہے اور کبھی رزق بے معنی کھانے پینے اور ہر قسم کے استعمال کی چیزیں مراد ہیں چنانچہ سال میں وہ نقل بادشقات لحاط النزید لے لبات یعنی اور لمبی لمبی کھجوریں جن کے جو ہے گیلیں خوب گتھی ہوئی ہیں بندوں کو روزی دینے کے لیے ہاں کھجور کے لمبے لمبے درخت ہیں ان کے اوپر جو ہے کھجور کے جو پھل لگے ہوئے اور اس کی لمبے لمبے جو ہے اس کی نیچے شاخیں جن پر پھل لگے ہوئے نیچے اترے ہوئے ہیں نیچے نیچے گائے ہوئے ہیں تو اس شاید میں ایک سے مراد غذائی اشاء مراد ہے اور بعض کے نزدیک کھانے پینے اور ہر قسم کے استعمال کی چیزیں مراد جی ہے ہاں جی رسق و لباد کے اسمارٹ فون میں رایۃ و اللہ تحب الزین قطلفی سبیلّہ معطن بلاہیاندرا بمزکون اس مبارک میں رگ سے مراد جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان شہیدوں پر اخروی نعمتوں کا برابر فیضان ہونا ہے اخروی نعمتیں ہیں ہاں جی دربیم یوسف کے پاس ان کو وہ رزق عطا کیے جا رہے ہیں نوطوب و فیضان والا کے عالم آخرت میں جنت میں ان کو مل رہے ہیں وہ تمام نعمتیں مراد ہے اس طرح آیت وم رزقلتا واشیلہ اور وہاں ان کا کھانا ہاں جی صبح و شام جس وقت وہ چاہیں گے ان کو ملا کرے گا اس میں رزق سے مرامات انامات غروبی ہی مراد ہے اور رزاق کا لبش صرف اللہ, اللہ کے ساتھ خاص ہے ہاں جی رازق دوسرے انسان بھی ہو سکتا ہے عارضی طور پر وشلے کے طور پر لیکن رزاق کا لبش صرف اللہ, اللہ کے ساتھ خاص ہے سب سے بڑا رزق دینے والا سب سے زیادہ رزق دینے والا ہاں جی تو چنانچہ آیت ان اللہ ہوا رضا قوت المتین تو یہ تو مبارک آیا جو ہے تجمہ اللہ تعالی ہاں جی خود بڑا روزی دینے والا قوت والا اور زبردست ہے ان اللہ رضا کو اللہ جو بڑا روزی دینے والا ظوال قوت المتین اور قوت والا اور زبردست ہے تو میں میری ذکر حبت عموم پر معمول ہوگا یعنی ہر طرح کی نعمتیں ان اللہ رضا یعنی اللہ ہر طرح کی نعمتیں عطا کرنے والا ہے اور ذات اعباریہ تعالیٰ کے سوا اور کسی پر اس کا اجلاس جائس نہیں ہے رزاق کا معنیٰ ہے اللہ کے سوا کے کی شوق کیونکہ سب سے زیادہ رزق دینے والا بڑا رزق دینے والا اللہ ہی کے ذات ہے کسیوں کے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے وہ کیا دیں گے اور رازق لیکن رازق کا لفظ خالق خالق رزق ان اللہ ہے اور اس کے دینے والے اور مسبب تینوں پر بلا جاتا ہے اس لیے کا اجلاق اللہ تعالیٰ پر بھی ہوتا ہے اور انسان پر بھی جو دوسروں تک پہنچانے کے سبب بنتا ہے ان پر بھی بولا جاتا ہے ہاں جی لیکن جو ہے رزق کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے خاص ہے تو یہ توضیح جو ہے رزق کے بارے میں جو مختلف آیات کے ذریعے سے آپ لوگوں تک پہنچایا ہیں یہ توضیح جو ہے قرآن لغت کتاب مخرداتاغب سے آپ لوگوں كے مباركانہ تک پہنچایا ہوں اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے ذكر کیا رزق کے جو بہت سے معنی ہیں رضق كے معنی جو ہے جا ہے جا بھی ہے مال بھی ہے علوم بھی ہیں ہاں جی ہر طرح كے بلائی بھی ہیں ہر طرح كی نعمتیں بھی ہیں اخروبی نعمتیں بھی ہیں اور دنیاوی نعمتیں بھی ہیں ہاں یہ سب جو ہے رزق كے محفوظ میں آ جاتے ہیں جو کچھ نعمتیں علّہ دِہ علم کی صورت میں اقتدار کی صورت میں ہاں جی مالد اولاد کی صورت میں ماولاد کی صورت میں ہاں جی جو بھی نعمتیں اللہ نے ندہ ان سب پر رض اللہ خرمائے ہم ترجمہ اس دعا کا یہ ہوگا لا الہ الا اللہ خیر الرازقین ایک ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ سب سے اچھا روزی رسان ہے یہ عنصر صابری صاحب کا ترجمہ عالیہ سنجماعت علماء میں سے ہاں جی یعنی اللہ کے شعاق کو لائق وادت نے وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے یہ ترجمہ علامہ بشیر مرحوم کا ہے انہوں نے وہ سب سے اچھا روزی رسان تجمہ علامہ کے میں وہ سب سے بہتر رزق دینے والا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رضا خیر الراز رزق دینے والا بنداقی جو تجمہ وہ اللہ کے کوئی معبود نے وہ رزق دینے والوں میں سے سب سے بہتر و اچھا رزق یعنی روزی دینے والا ہے سب سے بہتر روزی و دینے والا ہے اللہ تعالی رضی دینے والوں میں سے بہت سے لوگ کوئی سبب میں سبب بن کے رضی دیتے ہیں لیکن ان سب میں سب سے بہتر اور سب سے اچھا رضی دینے والا اللہ تبار و تعالیٰ ہی کی ذات اقدس ہے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تو اس مقدس دعا کی جو یہ اس ترجمے کی تھوڑی توضیع ہے اس لوگی تحقیق سے معلوم ہوا رض جو ہے علم جاہ خیر و رازقیناً تو جو رزق جو ہے نا ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ رزق جو ہے علم جاہ و مال اور ہر طرح کے ظاہری و مینوی دنیاوی و اخروی ہر طرح کے عطا کو رزق کہا جاتا ہے یہ تو قرآن عیتو میں استعمال ہو گیا ہاں جی اس کا ہم انکار نہیں کہہ سکتے اور رازق بمانی عموم یعنی ہر طرح کے رزق کی حقیقی ہر طرح کے رزق کے حقیقی ہر طرح کے رزق ہاں جو ہے اور رازق بے معنی عموم یعنی ہر طرح کے رزق حقیقی معنیٰ میں اور غذات دینے والا صرف اللہ ہی کی ذاتِ برکت ہے ٹھیک ہے اور رازق بےمانی عموم یعنی ہر طرح کے رزق ہر طرز یعنی علم جاہ مال اور ظاہری بمانوی باطنی دنیاوی اخروی ہر قسم کی ہاں جی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ سے پہنچنے والے خیرات بلائیوں کو رزکا ہے اس کھانے پینے کی چیزیں بھی ہے ہاں جی باقی علم جا مال اور ہر قسم کے بلائی کو بھی رزکا قرآنوں میں تو لہٰذا راضی بھی من عموم یعنی ہر طرح کے رزق جو ہے حقیقی معنی میں اور غذات دینے والا صرف اللہ ہی کی ذات با برکت ہے باقی انسان اور فرشے وغیرہ رزق پہنچانے کا وسیلہ و سبب ہو سکتا ہے لیکن حقیقت میں رازق جو ہے رازق و رزق عطا کرنے والا اللہ ہی کے ذات پاک ہے اور اللہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے کیونکہ اللہ کی ذات کو ہر شے کا علم ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے لہذا وہ اپنی علم محیط ہے بہترین رزق کا انتخاب کرتا ہے اپنے معلومات کو حسب ضرورت عطا فرماتا ہے لہذا علم و جاہ و مال اور ہر ان کے بلائی و خیر اس ذات پاک سے مانگنا چاہیے کیونکہ وہ ذات پاک ہاں جی جو ہے جو ہے اسی ہر قسم کی جو ہے بلائے خیر اسی ذات پاک سے مانا چاہیے کیونکہ وہ ذات پاک جو ہے جو ہے ہر شکست سے بہتر جو ہے انواع و رزق ہمیں عطا فرماتی کیونکہ جو وہ ذات جو ہے بلا بلا کسی منت کے ہاں. یعنی منت و احسان کے کیونکہ وہ ذات جو ہے بلا منت یعنی کسی قسم کے احسان کے بغیر بہتر انوا و اقسام اقسام رزق جو ہے ہمیں عطا فرماتا ہے جن کی گھروں میں رزق کی تنگی ہے وہ اس مقدس ہاں ہیں یہ دعا کو کثرت سے ورد زبان رکھیں تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ بہترین رزق سے نوازے گا تو اللہ تعالیٰ جو بہتر اس میں کوششیں چونکہ جو الفاظ جن دعا کلموں میں جو الفاظ جن معنی پر درالت کرتا ہے اللہ کا آسمان الحسن میں سے اسی لفظ کی تغرار اسی لفظ کو اپنی دعاؤں میں تغرار کر کے پھر اللہ سے کوئی چیز مانگیں گے تو وہ لفظ جس معنی پر دلالت کرتا ہے اسی حساب سے اللہ تعالیٰ ہمیں فیص پہنچاتا ہے ٹھیک جی تو لہٰذا جو ہے یا رازق و یا رزاق کہہ کے جو اللہ سے آپ کوئی چیز مانگیں گے تو لیکن اس کی دلال رزق پر ہے ہر قسم کی نعمتوں پر ہے تو اللہ آپ کو مشکلات ہے مادی تو اس کو دور کرے گے اس کو کثرت سے اس مقدر کو پڑھا کریں تو بارہ ہماری یہ دعائیں ہمارا عقیدہ بھی ہیں اور یہ دعا بھی لہٰذا ان کو پوری خلوص کے ساتھ سو فیصد عقیدے کے ساتھ کہ میرا رب ہی بہترین رزق دینے والوں میں سے رزق دینے والا ہے یعنی رزق دینے والوں میں سب سے بہترین رزق ادا کرنے والا ہے اس بات پر پختہ یقین کے ساتھ ہمیں اللہ کے حضور میں ان دعاؤں کے مناجات کرنا چاہیے اللہ ہم سب کو جو دعاؤں کو خلوص دل سے پڑھنے کی توفیعتہ ہوگا